سورہ آدیات تخویف کے بعد زجر ہے خلاصہ شواہد ہیں اس میں بیان مر سبب مر علاج مر سورت ہے جی والبن ذکر شواہد قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں ہاں پکار زبان کا من ہاں پار کسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہاں پکار حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ جی زبان جو ہے یہ گھوڑے کے ہن ہنا کے کہتے ہیں گھوڑا ہن دے گا نا ہن ہناتا ہے تو گھوڑے کے ہن ہنانے کو زبان کہتے ہیں تو حضرت نے خود بولا کہ نہیں ہن ہنانا نہیں پر میں گھوڑا جب دوڑتا ہے تو یوں کرتا ہے حضرت ابن عباس نے بھی ایسے کیا ہک ہک ہک <laughs> ایسے کر کے دکھایا رہتے برباز <laughs> یہی ہے ہک ہوک کرنا کسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں ہانپ کر حک ہوک کرتے ہیں کل موریات کدھن ان گھوڑوں کی جو آگ نکالنے والے ہیں ٹاپ مار کر گھوڑے چلتے ہیں نا پتھرے لی زمین پہ تو گھوڑوں کے جو قدم پڑتے ہیں نا ٹاپ اسی کو کہتے ہیں زور سے قدم پڑتے ہیں تو چنگاری ہی اٹھتی ہیں تھوڑی تھوڑی پتریلی زمینوں سے پس آگ جھاڑنے والے ہیں ٹاپ مار کر پر مغیرات آگ پس بس لوٹ ڈالنے والے ہیں وقت صبح کے پاس سر بھی نہ کان پس اڑاتے ہیں اس وقت کے اندر غبار ہو اتنا دوڑتے ہیں کہ صبح کے وقت اگرچہ غبار جمع ہوا ہوتا ہے نا لیکن پھر بھی اڑتا ہے غبار بابا ستنا بھی جمع بس گھس جاتے ہیں اسی صبح کے وقت کے اندر ایک جماعت کے اندر تو اللہ تعالی نے گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے آگے ہے جواب قسم جواب قسم انسان ال رب ہی بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشاکر شاکر ہے کنوج جو ہے نا اس سے سگا ہے تو یہ انسان دعویٰ ہوا یا نہ ہوا جواب قسم ہوتا ہے دعوی اور کسمیں اس کے لیے کیا بنتی ہیں دلیل دعویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ کا بڑا ناشاکر ہے اور اس کے لیے کس کو دلیل بنایا گیا گھوڑوں کو دلیل بنایا گیا کہ گھوڑے تو فرما بردار ہیں اپنے مالکوں کے چاہے پتھریلی زمین میں دوڑا ہو چاہے دشمنوں کی جماعت میں گھوس جائیں فرم بردار ہے گھوڑا ہو فرم بردار اور انسان کا ہو ناشاکر تو گھوڑے دلیل ہیں اس بات کے اوپر شاہد ہیں کہ وہ فرم بردار اور انسان ناشاکر ہے بھئی قسمیں موافق ہو گئی دعوے کے لیکن گھوڑوں سے مراد بعض حضرات لیتے ہیں کہ صرف جہاد کے گھوڑے مراد ہیں حضرت خانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں مراد جیسے لڑائی کے گھوڑے ہیں چاہے جہاد کے گھوڑے ہوں چاہے غیر جہاد کے گھوڑے ہوں بھائی مالک کتاب صرف جہاد کے گھوڑے تھے دوسرے گھوڑے بھی ہوتے ہیں سوال تو یہ ہے کہ یہ دلیل دینی ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کا فرمبردار ہے تو چاہے مالک گھوڑے کو جہاد کی طرف لے جائے چاہے لوٹ ڈالنے کے لیے لے جائے چاہے جائیں لے جائے گھوڑا فرمبردار ہے جب وہ فرمبردار ہے انسان کے برمدار تو گھوڑوں سے مراد عام گھوڑے ہیں صرف یہ کہنا کہ جہاد کے گھوڑے ہیں یہ سورت تو مکی ہے جہاد مکے میں فرض ہوئی تھی اب ان کافروں کے سامنے جب یہ پڑھی گئی وہ کون سے گھوڑے سمجھے ہو گے وہ عام گھوڑے سمجھے ہوں گے وہ ہوں گے اور میں نے جو تقریر کی نا تو میرے ایک استاد مدز علو ہیں پنجاب کے اندر مجھے کہنے لگے وہ یہ کیا خچ ماری تے جو گھوڑے کو عام چاہ رکھے تھے جا دو میں انہیں کو سمجھایا تو کہنے کہ پھر ٹھیک ہے میری سمجھ میں آ گیا ہے میری سمجھ میں آ گیا ہے اچھا جی حضرت بے شک انسان واسطے رب اپنے کے بڑا نشا کے رہا ہے وائن نہ بے شک اوپر اس کے اکراری بھی آئے میرے عزیز یہ تھا بیا نے مرض انسان کے اندر بیماری کون سی ہے جی کنوج کی نا کی کر سبب مرض سباب مرض بھائی مال دنیا جو ہے نا بلا ہے انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہے سبب مرض ہوب مال ہے بے شک وہ واسطے محبت مال کے سخت ہے افلا یا مرض بھی آ گئی سبب مرض آ گئی اب کیا ہونا چاہیے قلاج مرض کیا پس نہیں جانتا جب اٹھائی جائیں گی تمام وہ چیزیں جو قبروں کے اندر ہوں گی اور ظاہر کیے جائیں گے تمام وہ راز جو کس کے اندر ہوں گے سینے کے اندر اس وقت یہ پتا چلے گا بے شک رب ان کا ساتھ ان کے اس دن خبردار ہوگا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن تو خبردار ہوگا اب خبردار نہیں وہ نہیں خبردار اب بھی ہے خبردار لیکن غافل انسان اس بات کو سمجھتا نہیں اس وقت جب دو جوتے لگیں گے نا کھلے لگتے ہیں وہ سب پتہ چل جائے گا اللہ خبردار ہے میرے اعمال کو اللہ کا پتہ, اللہ کو پتہ ہے وہ سارا حساب کتاب اعمال سامنے آ جائے گے تو یہ اس وقت تسلیم کرے گا کہ واقعی اللہ خبردار ہے اب دماغ اس کا ٹھیک نہیں ہے شہید اسلام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 یا صاحبر لقد نمر ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام